اور اگر تم ان سے پوچھو کسنی بنائی اسمان اور زمیں تو ضرور کہیں گے اللہ نی تم فرماؤ سب خوبیاں اللہ کو بلکہ میں اکثر جانتی نہ ہو